ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال القرا بن حابث التمیمی اور اوائنا بن حسن الفزاری کا شمار مولفت القلوب میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی فتح کے دن ان میں سے ہر ایک کو تالیف قلب کے طور پر سو سو اونٹ دیے تھے البدایہ نہایا پیج 141 فورٹی سیون روایت میں آتا ہے کہ یہ اونٹ انہیں آپ نے ان کے قبول اسلام سے پہلے دیا ابن حمام نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں یہ دونوں صاحبان آپ کے پاس آئے انہوں نے خلیفہ اول سے ایک زمین طلب کی خلیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے پیش نظر مطلوبہ زمین انہیں دے دی اور ان کے کہنے پر اس کی ایک تحریر بھی لکھ کر ان کے حوالے کر دی دونوں صاحبان تحریر لے کر باہر نکلے حضرت عمر رضی انہوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خلیفہ نے فلا زمین ہمیں دے دی ہے حضرت عمر نے تحریر ان سے لے لی اور اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیز تم کو پہلے دی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے لیکن اب اللہ نے اسلام کو عزت و طاقت دے دی ہے اور اس کو تم سے بے نیاز کر دیا ہے تم اسلام پر قائم رہو تو بہت اچھا ہے ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہے دونوں لوٹ کر دوبارہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور قصہ بتا کر کہا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہی خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر نے اس معاملے میں حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا اور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں کی اتفسیر المظہری المجل الراب صفح دو اس واقعے میں نہ صرف خلیفہ اول پر تنقید تھی بلکہ بظاہر ان کو توہین بھی تھی مگر یہ واقعہ جب حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ کے علم میں آیا تو انہوں نے ان ظاہری پہلوؤں کو کوئی اہمیت نہ دی انہوں نے صرف یہ سوچا کہ با اعتبار حقیقت حضرت عمر کی رائے درست ہے یا غیر درست اور جب محسوس ہوا کہ اصولاً وہ بالکل درست ہے تو سب نے اس کو قبول کر لیا